نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک وطان علم و, تعالی علوم و معرفت میں سے یہ بھی عطا فرمایا تھا کہ آپ تمام کی تمام لغت عرب کے جاننے والے تھے یعنی عرب کے اندر مختلف لغتیں اس زمانے میں بھی بولی جاتی تھی مختلف قبیلوں کی مختلف لغتیں تھیں حضور علیہ تمام کی تمام لغت کو جاننے والے اسی طرح اس کے جو مشکل الفاظ ہوتے تھے غریب نادر الفاظ ایسے اجنبی الفاظ کے جو عام لوگ نہیں جانتے تھے حضور علیہ اصلاح اسلام اس کو جانا کرتے تھے اسی طرح اہل عرب چونکہ فصاحت کے ماہر تھے گفتگو کا جو انداز ہوتا تھا الفاظ کا جو چناؤ ہوتا تھا جملے جس طریقے سے بناتے تھے وہ اپنی مثال آپ تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ور وسلم ان کی تمام کی تمام فصاحت کو جاننے والے سب سے بڑھ کر فصیح ہیں اللہ تبارک وطار نے عطا فرمایا اسی طرح اہل عرب کے جو مشہور مشہور معاملات ہوئے مشہور ان کے واقعات پیش آئے اللہ تبارک و نے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اس کا علم بھی عطا فرمایا یوں ہی نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت والی باتیں تھیں اس کے بھی حافظ تھے ان کے جو اشعار تھے ان کے معانی کو بھی نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاننے والے تھے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جوام ال عطا فرمائے تھے یعنی مختصر الفاظ اور معانی کثیر ایک جملہ دو جملے بولے اور اس میں معنی اتنے سارے کہ اگر شروحات لکھی جائے تو کتاب بھر جائے ملانی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے چالیس حدیث جمع کی ہیں جس میں حدیث صرف ایک یا دو کلیموں پر مشتمل ہے ایک کلیمہ ہے یا دو کلیمے ہیں جو جامع ہیں پھر اس کے اوپر علماء نے شروعات لکھی کہ اس کلیمے کو جو حضرت السط اسلام نے فرمائے اس کے اندر کتنے سارے معنی پائے جاتے ہیں کتنی ساری باتیں پائی جاتی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوام الکریم عطا فرمائے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و معرفت میں سے یہ ہے کہ آپ آئے تو شریعت متحرہ کو بیان کرنے کے لیے ہیں لوگوں کی بنیادی اعتبار سے آخرت کو سوارنے کے لیے آئے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے دنیا کی بہت ساری باتیں وہ بیان کی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے لوگوں نے اپنے لیے اصول مقرر کیے ہیں آپ علیہ السلاط کی باتوں کو اپنا مقتدا اور پیشوا بنایا اصول بنایا کہ جو حضور علیہ السلاط اسلام نے بیان فرمایا آپ علیہ السلاط اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طب میں مہارتہ فرمائی اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ اسلام کو تعبیر کی مہارت عطا فرمائی یعنی خوابوں کی تعبیر کی فرائض یعنی علم جس کو آدھا علم کہا گیا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا حساب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا نصب کا علم علمصاب یہ عرب کے اندر بہت عام تھا ہمارے تو یہاں ختم ہے شاد و نادر کو ہوتا ہے ورنہ اہل عرب جو ہے بڑی دور تک یعنی بڑا اوپر تک ان کو سلسلہ نصب یاد ہوا کرتا تھا انسان تو انسان گھوڑوں کا نصب بھی یاد ہوتا تھا اتنا زیادہ یہ نصب کے اندر ماہر ہوا کرتے تھے لیکن آگے بیان کر رہے ہیں مالکی رحمۃ اللہ تعالی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نصب کے اندر اللہ تبارک وطر نے ایسی عطا فرمائی تھی کہ اہل عرب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے